فرو ن بل کو مرو ن بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب بلی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 انہیں بتا دو کہ تمہارے ان امال کا انجام یہ اکلرین یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے یعنی انہوں نے اپنی قوتیں اور کوششیں ایسی راہ میں صرف کی ہیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے یعنی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کی اس غلط صحیح و عمل کو سفل بنا سکے یا کم از کم بدنجامی ہی سے بچا سکے جن جن قوتوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان کے کام آئیں گی ان میں سے فی الواقع کوئی بھی ان کی مددگار ثابت نہ ہوگی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 انہیں جب کتاب الٰہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائی کتاب کو آخری صنعت مان لو اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو اور جو کچھ اس کی روح سے حق ثابت ہو اسے حق اور جو اس کی روح سے باطل ثابت ہو اسے باطل تسلیم کر لو واضح رہے کہ اس مقام پر خدا کی کتاب سے مراد تورا تو و انجیل ہے اور کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ پانے والوں سے مراد یہود و نسارہ کے علما ہے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 یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کا چہیتا سمجھ بیٹھے ہیں یہ اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ ہم خا کچھ کریں بہرحال جنت ہماری ہے ہم اہل ایمان ہیں ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی امت اور فلاں کے مرید اور فلاں کے دامن گرفتہ ہیں بھلا دوزخ کی کیا مجال کے کی ہمیں چھو جائے اور بال اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تاکہ گناہوں کی جو علائش لگ گئی ہے وہ صاف ہو جائے پھر سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے اسی قسم کے خیالات نے ان کو اتنا جری بے بباگ بنا دیا ہے کہ وہ سخت سے سخت جرائم کا ارتکاب کر جاتے ہیں بدترین گناہوں کے مرتقب ہوتے ہیں کھل کھلا حق سے انحراب کرتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَوْفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 میلکل ملکم تش ملک تشمل تشویزمل تش او دل تش ابھی ادیکل خئ قدیر جل پی و تولی جف و تخریجو مل میتی و تخریجل می تمل فی و ترجو کم تشے ویری خیش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 جب انسان ایک طرف کافروں اور نافرمانوں کے کرتوت دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں دوسری طرف اہل ایمان کی اعت شیاریاں دیکھتا ہے اور پھر ان کو اس فقر و فاقہ اور ان مسائب و عالم کا شکار دیکھتا ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تین ہجری اور اس کے لگ بھگ زمانے میں مبتلا تھے تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک عجیب حسرت آمیز استفہام گردش کرنے لگتا ہے اللہ تعالی نے یہاں اسی استفہام کا جواب دیا ہے اور ایسے لطیف پیرائے میں دیا ہے کہ اس سے زیادہ لطافت کا تصور نہیں کیا جا سکتا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان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 تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کف تک کہہ جانے کی رخصت ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یعنی کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نچھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نکل جائے انسان حد سے حد تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں مگر خدا تمہیں ہمیش کی کازاد دے سکتا ہے لہذا اپنے بچاؤ کے لیے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 کہ اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل ایمان کی جماعت کو یا کسی ایک فرد مومن کو بھی نقصان پہنچایا یا خدا کے باغیوں کی کوئی حقیقی خدمت انجام دی تو اللہ کے محاسبے سے ہرگز نہ بچ سکو گے جانا تم کو بہرحال اسی کے پاس ہے قل ان تخفو ما فی صدوركم او تبدوه واللہ علی قدیر اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خاتم چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ بہر حال اسے جانتا ہے زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے یوں میں وَمَا دونوں املت مین خئریم بر املت أن دل این بہن ہے رقوم اللہ نفس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 کہ وہ تمہیں قبل از وقت ایسے اعمال پر متنوع کر رہا ہے جو تمہارے انجام کی خرابی کے موجب ہو سکتے ہیں